بابا گرو نانک اور گوتم بدھ کون تھے انہیں ہادی مدبیر کہہ سکتے یا نہیں کیا بابا گرو نانک اور گوتم بدھ کون تھے کیا انہیں ہادی اور مدبر کہنا کیسا ہے گوتم بھائی دیکھیے بعض مذاہب تو الہامی ہیں اور اس میں ترمیم ہو گئی عیسائیت جیسے ٹھیک انجیل میں انہوں نے ترمیم کر دی توریت اس میں ترمیم کر دی اور کئی احکامات اس میں وہ تھے جو ہماری کتاب ہمارے قرآن مجید فرقان حمید میں تھے ان کو انہوں نے چھپا دیا جب وہ کتابیں منسوخ ہو گئیں تب ہمارے نزدیک اس کو بغیر کسی شرعی ضرورت کے اس کو دیکھنا تلاوت کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں اب آیا گوتم بدھ یہ بدھا جو ہے اس کا مذہب الہامی ہو یہ ہمارے کسی بھی عالم دین نے نہیں کہا سوائے طاہر القادری صاحب کے کہ انہوں نے ایک اجتماع کیا اور ذہن میں آپ کے وہی بات ہوگی ڈکلریشن لندن صحیح پکڑا نا میں نے آپ کو جی تو یہ سوائے قادیانیوں کے سارے دنیا بھر کے فرقے جمع کیے انہوں نے اور سب نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے اور سب نے ایک جہتی کا اعلان کیا اور اب آپ دیکھیں فیس بک پر یا انٹرنیٹ پر ایسے حضرات نے اب یہ چیزیں ڈال دیں کہ جتنے لوگ اس میں شریک تھے وہ سب کے سب تجدید ایمان کریں اور تجدید نکابی کریں وہ کافروں کو یعنی عیسائی اور یہودیوں کو وہ کہتا ہے انہیں کافر نہ کہو. تین بلکہ پانچ اخباری تراشیں ہمارے پاس موجود ہیں جس میں طاہر قادری صاحب نے یہ کہا کہ یہ ایمان والے بلکہ یہ کہا کہ میری مسجد ان کے لیے ہمیشہ کھلی ہوئی ہے اور جب جی چاہیں اپنے مذہب کے مطابق میری مسجد میں عبادت کریں اور ان کو کافر نہیں کہا جا وہ دو کنڈیشنیں بیان کرتے جو آپ کے ذہن میں اس لیے آپ نے سوال کیا بلیور نان بلیور ایک ہیں دین والے لوگ دیندار اور ایک ہیں بے دین بے دین سے ان کی مراد کیا ہے کیمنس سوشلسٹ یہ ہیں جو سرے سے خدا کو مانتے نہیں جتنے بھی لوگ دین کے ماننے والے ہیں کسی نہ کسی اس کو وہ بلیور کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ ہیں لہذا دیندار لوگوں کا الگ رہنا چاہیے اور جو بے دین ہیں ان کو الگ ہونا چاہیے اب میں آپ کے سامنے جب یہ کہا جائے کہ یہود اور عیسائی ان کو کافر نہ کہا جائے یہ ایمان والے ہیں میں صرف دو آئتے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں لم یقن کفور ابھی دیکھیے اہل کتاب کو کافر کہا یا نہیں کہا اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرما ان لدین کفور من اہل کتابیں ول فی نارے جہنم خالدین دینا فیح الاحم شر البریہ اب دیکھیے انہیں کافر کہا گیا اور کہا یہ جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے دو آیت نے دیو کہ جس میں اہل کتاب کو کافر کہا گیا سب نام لے کے کہا گیا من یہ اہل کتاب مشر کی نا مشرق ہے فی نارے جہنما ہمیشہ جہنم خال دینا فی ہمیشہ جہنمر اولا خام شربریا یہ بہت فتنے باس قسم کا گروہ ایک اور جگہ فرمایا ہم کہتے ہیں سب اکٹھے ہو جائیں دین دار کہ لاد کا مقابلہ کریں اب دوسری آئے سن کانزرا خبیس مین طیب اللہ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کبھی تم اس حال میں نہیں چھوڑے گا جب تک کہ طیبوں کو خبیصوں سے جدا نہ کر دے تو اللہ تعالیٰ کا پروگرام تو یہ ہے کہ خبیصوں کو طیبوں سے جدا کرے اور ہم اس کے ارشاد کے خلاف کام کر رہے ہیں کہ سب کو جناب جمع کریں اور سب ایک ہو جائیں اس کو چھوٹا کر دو ذرا سب ایک ہو جائیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل اسلام کے خلاف ہیں جو وہ سب بیان کرتے ٹھیک ہے نا بالکل آدمی دین سے چلا جاتا اور اس کے علاوہ کئی ان کی باتیں جیسے انہوں نے کرسمس کا کیک کاٹا اور آپ کو تعجب ہوگا یہ جو اب لندن ڈکلیرشن ہے اس میں تو حدی ہو گئی جتنے مذہب ہیں ان سب کا جو سیمبل ہے وہ بھی پوسٹر پر ہے آپ اگر اور سے دیکھے اور بھی چلے جائیں مناج القرآن کی سائٹ پر سب ہیں اور اس کے ساتھ گمبد خزرہ بھی مجھے بتائی کیا گرجا اور گرودوارا اور کیا کہتے ہیں بت خانے کیا یہ ہمارے گمبد خزرہ کا ہم کافی ہم ردیف کہ سب ان کے برابر لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف گنبد خزرا یہ تو سب قیامت تو چھوڑ دیجئے چلیے سب جیسے میں تقریر کر رہا ہوں کہ ہر اگر کچھ یہودی اور نصارہ آپ کے پاس آ جائیں اور آپ کی تقریر سنیں اچھا تقریر سننے کے بعد یا ان کے کام میں کچھ ایسا تو ہو نا مثلا ایک کانفرنس ہوئی تو کم سے کم سو پچاس آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا کچھ یہ فائدہ تو نظر آئے یا نہیں کچھ ایسا فائدہ نہیں بھائی کرتے ہیں سب اور آپ کو تعجب ہوگا کہ جب ان کا اجلاس ہوا تو سرکاری طور پر لندن میں بسیں چلی سرکاری طور یہ ہمارے وفادار ہیں ہمارے ہمارے دین کے عیسائی اور یہودی کہ سرکاری بسیں چلی اور لوگوں کو وہاں تک پہنچایا گیا اور کہا جاتا ہے بہت بڑا یہ جلسہ کامیاب ہوا سمجھے صاحب کہ پندرہ بیس ہزار آدمی برطانیہ جیسے شہر میں جمع ہوئے ظاہر ہے کہ جب حکومت ان کی سرپرستی کرے گی یہ سب جمع ہوئے اتنا بڑا مجمع ہونا کوئی نہیں اور سب سے بڑی قیامت کیا ہوئی فرض کیجئے جیسے پندرہ فرقے آپ نے جمع کیے سکھ ہندو برہمن کیا نام ہے ہندو بھی کئی فرقے اور یہودی اور نصارہ ان سب کو زر آتش آتیش پرس وغیرہ ان سب کو پانچ پانچ منٹ دیے گئے جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہو اللہو لا اللہ اللہ یا اللہ الہ ال اللہ الہ الا اللہ ان سے کہا لاؤڈیس اسپیکر کہا کے کہ تم بھی اپنے خدا کو یاد کر جس کو تم خدا کہ تو سب نے اپنے اپنے خدا کا ذکر کیا اور لوگ سمجھ رہے ہیں بھائی واہ واہ واہ بڑی کانفرنس کامیاب ہوئی تو بتائیے دین کہاں ہے یہ دین داری کہاں ہے کیا ہمارے پچھلے مشائق نے کسی نے ایسا کیا کیا اس طریقے سے لیا کہ سب یہود اور نسارا کو جمع کر سب نے ایک جیتی کا اعلان کیا پھر مجھے بتائیے سب ایک ایک جہتی کا اعلان ہو گیا اب دنیا میں جھگڑا کائ کرا پھر تو آپ مسلمان ہیں تو آپ ہندو اور سیک اور عیسائی سب کے ساتھ آپ ہنی مون کوئی اس میں پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں یہ کسی بہت بڑی ایجنسی کا کام ہے پھر ہی میسن قسم کی ایجنسی کا کام ہے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے آپس میں برگشت کیا جائے یہ انگریزوں کی ہمیشہ یہ رہی اب میں آپ کو دو مثال دیتا ہوں حضرات بیٹھے ہیں حالانکہ میں بیمار ہوں رات بھر بخار میں رہا پھر بھی میں نے کہا لوگ مایوس نہ ہوں اب میں دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں ایک نواب صاحب تھے جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں ان کا نام تھا نواب چھتاری صاحب یہ رسالے میں مضمون چھپا ہے اس کو ہم نے محفوظ رکھا پھر اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے ترجمان میں بھی اس کو چھاپا اب میں بتاؤں سازشیں کیسی ہوتی انگریزوں کے گورنر تھے تو نواب چھتاری نوابوں کے بڑے اس وقت دب دبے تھے نواب چھتاری کو انہوں نے لندن بلایا بطور مہمان نواب چھتاری چلے گئے بڑے دوست تھے دونوں انگریز گورنر اور نواب چھتاری ایک دن اس نے نواب چھتاری کو کہا کہ میں آپ کو ایک بڑی حیرت انگے چیز دکھاؤں گا اور آپ اس کا وزٹ کریں انہوں نے کہا چلیے نواب صاحب نے مضمون لکھا ہم گاڑی میں بہت دور تک گئے وہاں پھانٹک بند تھا گورنر جو تھے انڈیا کے کوئی صاحب انہوں نے اپنا کارڈ دکھایا تو فاٹک کھل گیا پھر جب دور گئے پھر ایک فاٹک پڑا پھر دور گئے تو دور جانے کے بعد ایک بہت بڑا دارالوم ہمیں ملا یعنی کیا کہنا چاہیے ایک اسلامی دارلوم جب ہم وہاں گئے تو سب کے ڈاڑی تھی اماما باندھے تھے جبے پہنے تھے عربی میں بات کر رہے کہیں رفع دین پر مناظرہ ہو رہا تھا. ایک فیق رہا تھا کہ رفا دین نا جائز دوسرا کہتا تھا جائز کہیں علم غیب پر مناظرہ ہو رہا کہیں اسلام اور کفر پر مظاہرہ ہو رہا جیسے لگتا ہے کہ لوگوں کو مناظر بنایا جا رہا ہے آپس میں بھینس اور آواز کرنے کے بعد شیخ الحدیث ہیں ایک صاحب حدیث پڑھا رہے ایک صاحب ففا پڑھا رہے ایک صاحب منتق پڑھا رہے ایک صاحب صرف پڑھا رہے ایک صاحب نو پڑھا رہے ان دیکھ کر کے نواب صاحب بڑے تعجب میں ہوئے ماشاءاللہ اتنی دن کی خدمت ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں گورنر صاحب الگ لے گئے نواب صاحب اس میں ایک ایک آدمی آدمی بھی مسلمان نہیں. ایک آدمی مسلمان نہیں یہ چھپا ہوا مضمون موجود ایک آدمی مسلمان نواف صاحب نے کہا یہ تو اتنے دیندار لوگ نظر آ رہے ہیں ڈاڑیاں ہیں جبے ہیں عربی میں بات کر رہے ہیں اور ہمارے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں کہا سب یہ مسلمانوں میں تفرخہ ڈالنے کے لیے ٹیم تیار ہو رہی ہے کہ جب آدمی آئے گا عربی بولے گا آپ سمجھیں گے بڑا, کہ بڑا مسلمان ہے تو آپ دیکھیے اس طریقے سے مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے کے لیے انگریزوں نے کیسے لوگوں کو تیار کیا اور یہ تو ایک بات ہم ہم تک پہنچی اور نہ جانے ایسی کتنی باتیں پہنچی ہوں گی اب آپ سلطنت عثمانیہ کو ہم فرے کو پڑھیے آپ اور پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کیا انٹرنیٹ پہ کتاب آپ کو مل جائے ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو کوئیت سے عربی میں چھپی انگریزی کا نسخہ بھی موجود اور پاکستان میں کسی پروفیسر نے اس کا اردو میں بھی ترجمہ کیا جو ہماری یہیں ہجرے میں موجود یہ ایک نو آبادیاتی منسٹری تھی برطانیہ کی جس نے پوری سلطنت عثمانیہ کو توڑا سلطنت عثمانیہ کو ٹوٹنے کے بعد ہی سعودی عرب نے مکہ مکرمہ مدین پر اپنے نجدی لوگوں کو کر قبضہ کیا اور یہ سارا کام تو اس کتاب میں اس نے لکھا کہ میں جب عراق گیا تو عراق میں مجھے محمد بن عبد الواب ملا پہلے اس نے اپنی تیاری یہ کی کہ استنبول گیا ایک دارال میں داخلہ لیا ایک شیخ کا مرید ہو گیا اور اس شیخ کو جو سننی صحیح لقیدہ تھا اس کی تعریف بھی کرتا ہے کہ وہ شیخ مجھے نو مسلم ہونے پر بڑی مجھ سے محبت کرتا تھا اور مجھے بھی جب میں نے اپنا کام مکمل کر جانے لگا مجھے بھی بڑا دکھ ہوا کہ اتنے شفیق استاد کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں مگر مجھے تو ایک کام کرنا ایک سازش کرنی محمد عبد الوہب سے ملا اور میں نے اس کو پکڑ کر دوستی گانٹھی اور اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ شراب حرام نہیں اتنا سیکھ لیا کا شراب حرام نہیں یہ منسوخ حرام نہیں قرآن مجید فرقہ نے ہمیں اسے کہیں حرام کرا اور شراب پر میں نے اس سے مناظرہ کیا محمد بن عبد الوا جس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں سعودی عرب والے سعودی عرب کا سب سے بڑا مولوی وہی تھا محمد بن عبد اس کو میں نے شراب کے معاملے میں قرآن اور سنت سے ایسے دلائل دیے کہ وہ قائل ہو گیا پھر اس کو شراب پلائی پھر اس کے بعد میں نے اس سے بحث کی کہ متا حرام نہیں متا جائے ہماری تاریخ میں سات ہجری میں غزب خیبر کے بعد حضور نے دو چیزوں سے منع کیا ایک تو متا سے منع کیا اور ایک گوہ کھانے سے گوہ ایک جانور ہے جیسے سانڈا اور چپکلی ہوتی ہے نا یہ اتنا بڑا جانور ہے کہ تقریباً ڈیڑھ گس دو گس کا ہوتا ہے یہ بہت طاقتور جانور اسے ڈاکو استعمال کرتے اس کے کمر میں پھندا باندھتے اس کے ماہرین ہیں پندا باندھنے کے بعد کسی قلعے میں یا کسی مکان میں ڈکیتی کرنی ہو اس کو اس طریقے سے گھماتے ہیں اور گھمانے کے بعد جیسے کسی چیز کو پھేکا جاتا منجنک اس طریقے سے گھما کر کے مکان پہ چھوڑتے ہیں وہ مکان میں چپک جاتی ہے قلے پہ چپک جاتی ہے وہ اتنی طاقتور ہے آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس رسی میں پوری فوج چڑھ جائے مگر وہ پنجے ایسے گاڑ دیتے دیواروں پر کہ ٹف سے مس نہیں ہوتی وہ بھی لوگ کھاتے تھے کسی زمانے میں اس کو کہتے ہیں گوہ جنگلوں میں ابھی بھی ہوتی اس کو حضور علیہ نے کھانے سے منع کیا جو گھوڑ والے لوگ ہوتے ہیں نا گھوڑے دوڑانے والے گھوڑے میں طاقت اور اس کی سانس بنانے کے لیے گو کو زبا کر کے بعد میں کہ جانور میں جو ہے وہ طاقت اور سانس جو ہے وہ اس میں پیدا ہو جائے دو چیزوں حضور نے منع فرمایا اور اس نے کہا کہ میں نے اس کے بارے میں محمد بن عبد الوہب نجدی کو یہ قائل کیا کہ متا جو ہے وہ حرام نہیں ہے اور اپنی منسٹری کے خاتون کے ساتھ اس کا مطابق کروایا اور اس کے عشق میں ایسا پھانسا کہ پھر وہ نکل ہی نہیں پایا اس طرح ہم نے سات آدمیوں نے پوری سلطنت عثمانیوں کو توڑ کے رکھ دیا تو آپ دیکھیں کیسی کیسی سازش ہو رہی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی آدمی جب ایسی بات کرے تو یہی لگتا ہے کہ فری میسن کا آدمی یہودیوں کی عیسائیوں کے تنظیم کا کوئی آدمی ہے تاکہ مسلمانوں میں فرقہ پرستی اور اسی طریقے سے آپ کئی بازار ملے تو ہو سکے انٹرنیٹ پہ مل جائے برٹش ایمبیسی چلے جائیں آپ ان کا جو لائبریری اس میں کتاب لینا ایک کتاب کا نام ہے دا ارائیول آف برٹش امپائر انڈیا جس کا اردو میں آپ ترجمہ کر لیں انگریز امپائر یا انگریز حکومت کا ہندوستان میں ورود یہ کتاب ہے اس میں آپ دیکھ لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو انہوں نے کیسے تلاش کیا سیال پورٹ میں ڈپٹی کمشنر کے آفس میں وہی کلر تھا اس سے پادری آن کر کے ملتا تھا ملنے کے بعد اس کو تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد اس کو کیسے نبی بنایا کیسے اس کی آبیاری کی اس ساری کتاب میں محترم حضرات موجود ہے ہمارے پاس اصل کتاب تو نہیں مگر وہ اقتباس اس کے انگریزی کے جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ جیسے اس کو بنایا انہوں نے نبی ڈالدا نبی بناسپتی نبی اور اس کو چڑھایا اور چڑھانے کے بعد مسلمانوں تفیر ڈال کر آج آپ غور فرمائیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی دادا دنیا بھر میں ڈیڑھ ارب بتائی جاتی حقیقت اللہ بہتر جا جو آداد و شمار کی دنیا ڈیڑھ ارب بتائی جاتی اور ایک مرتبہ مرزا طاہر نے لندن میں چونکہ اب یہاں سے قادیان کیا کہتے ہیں آپ کا لاہور سے منتقل ہو گئی ہے اب ہیڈ کوارٹر انہوں نے لندن اور برطانی بنا لیا کہ جنہوں نے ان کو پالا تو وہیں ہیڈ کوارٹر بن گیا تو اس نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ دنیا بھر میں قادیانیوں کی تعداد ایک کروڑ ہو گئی ایک کروڑ آدمی تو گئے نہ میں ہم کہتے ہیں آپ سے لوگ اچھا نہیں مانتے کہ بھائی آپ بری صحبت میں مت بیٹھو بے دین لوگوں میں مت بیٹھو ان کی بات مت سنو اس پہ کان مت دھرو لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے سامنے مسکراہ کر کہاوت بیان کرتے ہیں یار کی یاری سے کام یار کی کرنی سے کیا کام بتائیے تو یہ کہاں سے لایا مرزاء اللہ بھائی ہم آپ کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے کھانا کھایا پانی پیا اور ان میں ماحول میں مل گئے تو کیا ہوا کہ ایک دن ایسا آیا اپنا دین چھوڑ کر کے نکل ہم نے یورپ میں یہاں دیکھا آپ کو تعجب ہوگا کہ جرمنی قادیانیوں کے اتنے بڑے بڑے سینٹر ہیں کہ سعودی عرب کے پاس بھی اتنے بڑے سینٹر نہیں چھ چھ ایکڑ دس دس ایکڑ پر ان کی عبادت گاہیں بنی ہوئی اور ان کے دلال شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ کو پریشان دے کہ کیوں پریشان ہے آپ کو گرین کارڈ آپ ادھر آئیے یہ احمدی ہونے کا فارم بھر دیں آپ کھانا پینا گرین کارڈ وغیرہ یہ سب ہمارے ذمے لوگ گرین کارڈ کی وجہ سے قادیانی نہیں بن رہے ہیں دو تین تو ہمیں ملے ان کو میں تو توبہ کرا اب وہ کیا ارے بھائی اندر سے تھوڑی قادیانی بنے تو نوکری کے لیے قادیانی بن رہے جب آپ نے سائن کر دیے کہ میں کادیا ہوں تو کیا فائدہ ہوگا آپ کا اندر سے مسلمان رہنے کا شریعت کے تمام احکامات تو اس کے ظاہر پر تو یہ سازش مجھے لگ رہی ہے کہ مسلمانوں میں کچھ ایسی سازش کی جائے کہ یہ آپس میں جو ہندو مسلم فساد ہے یا یہ ہے وہ ہے یہ سب سے بچا کر یہ کہا جا کے سب دیندار لوگ ایک ہیں تو ان کے نزدیک وہ دیندار ہیں اور اسی طرح میں نے سری لنکا میں جو ان کا ایک وہ تھا ان کا دینی رہنما جس کو آپ کہہ دیں میں نے اس سے ملنے کی کوشش کی کہ میں اس سے پوچھوں بھئی آپ کا دین کس پر ہے اگر آپ کا آسمانی دین ہے تو آپ کی کون سی کتاب ہے بتائیے آپ کس دین پر آپ عمل کرتے مگر ہمارے مسلمانوں نے کہا کہ بہت شدید ہوتے ہیں اپنے مذہب میں آپ غیر ملکی ہیں خدا نہ خواصہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا ہے. اس لیے کہ بدھسٹ زیادہ ہیں مسلمان تو سری لنکا میں کوئی چھ یا پانچ فیصد ہے تو یہ آپ کو کسی نقصان نہ پہنچایا اس لیے ہم ان سے بات نہیں کر سکے مگر جو بدھسٹ ہیں ان کا کوئی دین الہامی نہیں ہے اور یہ جو سازش ہو رہی ہے کم سب ایک ہے اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے لمبا ہو گیا جواب یہ اور کوئی سا پوچھ